اور یہ آپ کہہ رہے تھے کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اشاد بالکل معذ اللہ مردہ ہیں یہ مولانا غلام اللہ خان کی جماعت کا یہ رسالہ ہے یہ تعلیم القرآن یہ شہ ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ سے ایک استفتا حاصل کیا گیا آپ فرماتے ہیں تعلق باقی ہے چنانچہ فتح عزیز کی عبارت مزکورہ بالا میں مشرہ ہے روح کا تعلق جسم کے ساتھ باقی ہے وہ با با تعلق قبر, قبر کے ساتھ تعلق باقی ہے تو اجساد کے ساتھ خود باقی ہے اور آہ آہ آہ آہ بلد نے بلد بھی تصویر کی, بلد کی, بلد کی بلد ہے کہ تناؤ وغیرہ میں اجساد کو بھی شمولیت ہے اور وہ اسی تعلق بقائے تعلق پر مبنی ہے البتہ اس تعلق کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے اور نہ یہ ثابت ہے کہ یہ تعلق مصر دنیا کے <تصفح> ہے اپنی تحریروں میں سلاۃ السلام کا مقام بہت بلند ہے اور آپ کے سماج میں تو خوش ہوئی نہیں عبد الرشید مفتی دار العلیم قرآن آج جواب صحیح اللہ ہے غلام اللہ خان فرماتے اور میں زندہ کی پوری اس رسول صلی اللہ وسلم ہی جانتے ہیں یہ فسکین القلوب صفہ انچاس یہ تازی شمس الدین میں اب اس دلیل کے ساتھ ساتھ کچھ میرے محترم نے جو باتیں اپنی طرف سے ادھر ادھر وقت ٹالنے کے لیے کی ہیں میں ان کا بھی ذرا جواب دیتا چلا جاؤں کیا? کہا کہ یہ ارواہ جو پیش کیے گئے اور پھر کہا کہ اجسا جو پیش کیے گئے یہ موجہ یہ موضا ذرا حدیث سے تو دکھا دو آہ, آہ, آہ. اس حدیث میں آیا ہے کہ یہ موجہ ہے اور اسی طریقے سے آپ نے جو پیش کیا تھا کہ روح کیا تک واپس نہیں آئیں گے یہ کس طرح واپس آپ سے پہلے ہی واپس آ گئے آپ نے اپنی ساری دلوں کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا ذرا یہ سوچے بھی نہیں ہے کہ پہلے کیا کہا اور اب کیا کہہ رہا ہوں بس بات کرتے ہی جاتے ہیں اور وقت اپنا ڈالتے ہی جاتے ہیں اور سمجھ کچھ نہیں کہ کیا کہہ رہا ہوں اور حدیث ایک پیش کیا اس حدیث سے آج تک کسی نے یہ اصطلاح نہیں کیا کہ اللہ حضور علیہ کا جسد مردہ ہے آپ کے روح کا جسم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور آپ درود و سلام نہیں سنتے اس حدیث سے آج تک کسی مفسر نے کسی محدث نے کسی عالم نے کسی آہل سنت و جماعت کے نمائندہ نے یہ بیان ہی نہیں کیا لیکن آپ مرضی سے پیش کر رہا ہوں لیکن آپ دن ب دن اب ہر سال نیا عقیدہ بڑھ رہا ہے پتہ نہیں کہ پہلے قرآن آپ کو سمجھ نہیں تھا ماشاءاللہ اللہ آپ کا اتہاس اتنا بڑھ گیا ہے کہ آپ اپنے بزرگوں کو بھی کچھ نہیں سمجھتے اور اپنے احتیاط اور اپنے یہ اتحاد علیحدہ ہی بنا رہے ہیں میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو بزرگوں پر اعتماد کرنے کی یہ توفیق اور یہ میرے بزرگ نے یہ اموات غیر و والی آیت بھی پیش کی یہ آیا جو پیش کی ہے اس کے بارے میں یہ مولانا علامہ نیلوی صاحب نے کہا کما تعالیٰ پھر اسنام کما تالا کل اسنام امواتن غیر احیا اللہ تعالیٰ نے یہ اسنام کے بارے میں اسلام اسلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا امواتن غیر و احاش نا شوبہ اتنے کثیر جلد ایک صفحہ ایک سو بائیس بحوالہ نتاح اور سلا والے نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ اسنام کے بارے میں ہے ما شاء الله ما شاء الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم لا ان تنكحوا من ازواجه ولا من بعده ابدا لاش اپنے مولوی صاحب کے بارے میں لا تنکی ہو نہیں پڑا لا ان تن نہیں پڑا نے شروع سے جب آپ نے تلاوت کی سب سے پہلے آپ نے جو لفظ پڑھا تو ہی آپ نے لا تن کے ہوئے لا ان تن کے ہو نہیں پڑا سن لو بے بعد ہی آبادا اس پر یہ میرے پاس تفسیر عثمانی سے اس سے مولانا نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اپنا حیات والے نظریہ حالانکہ اس کا حیات النبی کے نظریہ کے ساتھ جو نظریہ ان کا ہے اس کے ساتھ قطعا کوئی تعلق بات تو یہ ہو رہی ہے آپ ثابت کریں جس طرح آپ کا دعویٰ ہے جس کو آپ واضح نہیں کرنا چاہتے متعین نہیں کرنا چاہتے اب تک کہ جی روح, موجود ہے اللیین کے اندر اس روح کا ایسا تعلق جس کی وجہ سے جسم کے اندر زندگی اٹھنے بیٹھنے نماز پڑھنے کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے ایسا تعلق اب شاہ عبد العزیز صاحب کا حوالہ دے رہے ہیں تعلق پہ قاضی شمس الدین صاحب رحم اللہ ان بزرگوں کے حوالے دے رہے ہیں حالانکہ ان بزرگوں میں سے میں بالکل بڑی وضاحت کے ساتھ صاف کہہ دینا چاہتا ہوں اور ان سے میں مطالبہ کروں گا کہ ان کی کسی عبارت سے یہ بتا دیں کا لکھا ہو کہ ایسا تعلق موجود ہے جس کی وجہ سے اس جسم کے اندر حیات اٹھنا, بیٹھنا, نماز پڑھنے کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے مذہب آپ کا یہ ہے مطلق تعلق کو اپنے لیے آپ دلیل ختم نہیں بنا سکتے اور شاہد العزیز صاحب کا وہ حوالہ نظر آیا اور یہ نظر نہ آیا جو انہوں نے صاف واضح کیا ہے بلکہ تحقیقان مانا حیات الح بدنس و در قبر ہیں مشکلات قرآن میں انور شاہ صاحب رحم اللہ فرماتے ہیں بلکہ تحقیق آنس کے مانا حیات تعلق روح با و در قبر اصل تا اللہ کے روح بدنس اب چاہیے تو یہ تھا نا جس طرح میں نے بالکل واضح لفظ قرآن کریم کی آیت سے پیش کر دیا غیر و احیاء اور لفظ ہے والذین یدعون من دون اللہ لا يخلقون شیعن وہم يخلقون مولانا ذرا سوچیں اس لفظ کو الذینہ کس کے لئے آیا کرتا ہے اور آگے لا يخلقون یہ واو والی جو ضمیر آ رہی ہے یہ ضمیل اقول کے لئے آیا کرتی ہے یا بتوں کے لئے وہم یہ ہم کس کے لئے آتا ہے یخلقون کی پھر واؤ کس کے لئے آ رہی ہے امواتل کے بعد غیر و کیوں کہا گیا ما یشعرون یہ واؤ کیوں آ رہی ہے پھر ایانا یبعصون یہ واؤ کیوں آ رہی ہے یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں ضویل کی جہاں ہم وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے بت بھی کیا تھے نبیوں کی مورتیں تھیں ولیوں کی مورتیں تھیں کاش کہ یہاں پر آپ آ آ کر وہ ریوں کی چوکھٹ پہ چلے جاتے ہیں وہ جب بھی کوئی آیت پڑی جائے عالم الغیب کوئی نہیں مالک کوئی نہیں خالق کوئی نہیں اللہ کے حاجت روا کوئی نہیں وہ ہو رہے کہتے ہیں نہیں جی آیت بت واسطے جب یہاں اموات الغیر و حیات کی بات آئی تو مولانا فوراً کہنے لگے ماشاء اللہ اور یہ جو بیان القرآن میں اور معرف القرآن میں اور تفسیر ماجدی میں آپ کے بزرگوں نے میرے بزرگوں نے یہ جو تسلی کی کہ یہاں پر انبیاء بھی مراد ہیں آہا. ان کے متعلق آپ کیا فتویٰ لگائیں گے اور قرآن کا صاف لفظ ہے غیر اہ زندہ نہیں آپ کہیں پر ثابت دیں کہ کہا گیا ہو انبیاء کو قرآن کریم کے اندر بالکل واضح لفظ ہو اہیا ان ایسا کہیں بھی کوئی نہیں دکھا سکتا اور قرآن مجید خود واضح کرتا ہے وہ کافر سے بتوں کے پجاری نہیں تھے نبیوں کے پجاری تھے بلیوں کے پجاری تھے اور کہا جاتا ہے جن جن کو یہ پوجتے ہیں وہ امباد ہیں وہود پتا نہیں تو زندہ کب کیا جائے گا کیوں تو اپنا معبود بنا پرانی مجید کی ایک اور آئےت ہے وہ سلام الومے دا وہ یوم یمو یوم یو بسو حیا <حَيَّا> پیغمبر کی بات بالکل صاف تین حالتیں بتائی گئی ایک ولادت کی دوسرا ہے یوم یموتو تیسرا ہے یوم یو بآسویا یو بآسویا باس کہتے ہیں قیامت کو یوم الباس زالے کا یوم الباس جب میت کی طرف اس کی نسبت ہو جائے موت کی طرف نسبت ہو جائے وہاں مراتا ہے دوبارہ زندہ کرنا یو بآسو حین حال واقع ہو رہا ہے یو سے قانون یہ ہے کہ حال اور ضلح میں ایک طرح زمانی ہوا کرتا ہے تو معنی یہ ہوگا حیات اس وقت پیدا ہوگی جب بےسط ہوگی اور بے ہے قیامت کے دن تو حیات بھی ہوگی قیامت کے دن قرآن کی بالکل بالکل واضح کر رہی ہے یوم کہ قیامت کے دن اس جسم کے اندر حیات پیدا ہوگی اس سے پہلے کوئی نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آگے جملہ ہے اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا اول یومن یوم الباس ایک ہے یوم الولادہ یوم الموت تیسرا ہے یوم الباسبی اور یہ دیکھیں ابھی تو یہ مطالبہ کر رہے ہیں باہر بار کہتے ہیں میت میت کیا توہین تو نے جہاں میت تاکہ کے وہ کہارج ہو سی معذ اللہ قرآن کریم خود کہ اموات الغیروحیا وہ جو اموات ہوتے ہیں وہ کہاں ہوتے ہیں قبر کے اندر نہیں ہوتے تو صاف اموات الغیر مردے ہیں بے جان ہیں ان کے اندر کوئی جان موجود نہیں وہ اموات کہاں ہوں گے وہ قبر ہی کے اندر ہوں گے نا قرآن مجید کا لفظ یوم ابس تفسیر قرتبی یعنی آخرت آگے لفظ دنیا دنیا میں زندہ فل قبر تن کی بات oh ہے ساتویں پانچویں جد پانچویں جد اس کے اندر حافظ کثیر فرماتے ہیں الم رسول اللہ کے متعلق ہوا کل میتھ الم بھی رسول اللہ ہے جس دن آگے لکھتے ہیں قیامت میں زندہ ہو زندہ ہو کر اٹھائے جامیں گے قیامت کے دن حضرت خانوی بھی سمجھانا چاہتے ہیں اس جسم کے اندر زندگی قیامت سے پہلے پیدا نہیں ہوتی آگے یوم عباسو پہ بھی حضرت تھانوی نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن زندگی پیدا ہوگی قیامت سے پہلے اس جسم کے اندر زندگی پیدا نہیں ہوتی میں حوالہ سنا رہا تھا آپ کو بھاری شریف کا رسول اللہ نے خود وضاحت فرما دی آپ نے دیکھا ایک مقام تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اے جبرائیل اور میکائیل دانی ادخل منزلی مجھے داخل ہونے دو آپ نے فرمایا انہو قالت انه باقی لك عمر لم تستكمله فلا تستكمل حتى تتهي تا منزلك اپ کی دی تھوڑی سی عمر باقی ہے بالکل واضح آئے کاش کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ایمان انسان کے اندر موجود ہو کچھ خدا کا خوف موجود ہو تو کبھی بھی اس حدیث کا انکار نہ کرے رسول اللہ بالکل صاف فرماتے ہیں کہ مجھے انہوں نے کیا کہا کہ اپ کی تھوڑی سی عمر باقی ہے پوری کر لیں گے تو یہاں ا جائیں گے الحمد للہ یہ تفسیر کش الرحمان کا بھی حوالہ دیا یہ تفسیر کش الرحمان کے بارے میں میں کرنا چاہتا ہوں ولا ان تن کے ہو ازوا جا ہی آبادہ اس کا ترجمہ حضرت مولانا شاہ احمد صحیح سعید دہلی رحمۃ اللہ تعالیٰ پڑیں گے ان کی تفریح سے پڑیں گے آپ انکار کر دیں آپ کے پاس تصویر ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں اگر صفح نہ ہو جلد نہ ہو شروع کر دیں ختم کر دیں یہ اب آپ کی شکاستی دلیل ہے اب میری تقریر میں آپ کی تقریر میں نہیں بولا ماشاءاللہ آپ بولیں آپ سمجھ آ گئی آپ گئے تکلیف دیتا حوالہ دینا کے لیے سفر چھ سو اٹھتر سفر چھ سو اٹھتر تصویر کا شرحمان بولو آپ کے پاس بولو بولو دو منٹ ہو نہ تم کو یہ جائز ہے کہ تم پیغمبر کے بعد ان کی بیویوں سے کبھی بھی نکاح کرو یہ پیغمبر کو تکلیف دیتا انبیاء کی اذواد کے ساتھ نکاح کرنا انبیاء کو تکلیف دیتا ہے تکلیف کس کو ہوتا ہے زندہ کو ہوتی بے ہے کشورحمان کا حوالہ دے رہے تھے آگے اور سن لو انبیاء نے مسلاط والسلام کی ارواح مقدسہ پر جو اثرات حیات مرتب ہوتے ہیں وہ شہداء سے بہت قوی اور اعلی ہوتے ہیں حتیٰ کہ ان کی ازواج متحرہ سے کوئی شاس نکاہ بھی نہیں کر سکتا اور نہ ان کا کوئی ترکہ تقسیم ہو سکتا ہے تشیر کا شرع مان زمیمہ برائے صفحہ چتیس آیت بلا تقول لیمان یکتہو فی سبیل اموال اور آگے سن لو انبیاء کی زندگی یہ حضرت شاہ مسیحیز صحیح سے یہ جی نکل کر رہا ہوں اور فرما رہے ہیں انبیاتی زندگی اتنی کڑی ہے کہ اس کا اثر اس عالم میں عالم میں بھی پایا جاتا ہے مثلاً ان کی بیو سے نکاح کرنا یہ ان کا عالم میں ان کا ورثہ کا تقسیم نہ ہونا ان کا جسم ان کے جسم کا قبر میں محفوظ رہنا ان کی ارواح کا جسم کے ساتھ قائم رہنا قبر پر جا کر سلام کرنے والے کے سلام کو سننا اور اس کا جواب دینا تفصیل کشرحمان سلیمہ نمبر ستارہ برائے صفحہ ایک سو چودہ آیت تحسبن اللہ یہ آج جو مجمل باتیں بلد بلد کر رہے تھے یہ تفسیر کش الرحمان کے حوالے سے میں نے دو تین حوالے صاف پیش کر دیے ہیں ماشید اور آپ کے بالکل یہ عقیدے کو ختم کر دیا ہے جس کے یہ, یہ, یہ زبردست ایک بوجھ آ گیا ہے جو بزرگوں کے ذمہ آپ لگاتے ہیں حالانکہ ان کا وہ عقیدہ نہیں ہوتا یہ آیت جو آپ نے پڑھی تھی اموات ان غیر و حیات اس کی کچھ تشریح باقی رہ گئی ہے آپ حضرات نے یہ الزام بھی لگایا ہے کہ اس سے یہ بت مراد لے رہے ہیں جیسے کہ بریلوی بت مراد لے رہے ہیں میں نے ندائے حق کا حوالہ پیش کیا تھا تصیر ابن کثیر کا حوالہ پیش کیا تھا کیا یہ آپ کے ندی بریلوی اور مشرے کے سمجھنا اللہ چاہیے نے بزرگوں کو تو معاف کرو تمہاری زبان کدھر کدھر چل رہی ہے اتنی کیوں تیز ہے کہ سمجھ کے مطابق نہیں چلتی یہ علامہ نیروی جو حوالہ یہ نقل کر رہے ہیں کیا یہ بھی بریلیت کی تائید کر رہے ہیں بریلوی اور اسی طریقے سے امواتن غیر و احیاء کے بارے میں یہ قرآن مجید کی آئے سے معلوم ہوتا ہے اللہ پاس فرماتے ہیں من دون اللہ لا <تصفيق> وہ لوگ جن کو اللہ کے شعا پکارتے ہیں نہ وہ پیدا کر سکتے ہیں کوئی چیز جی حالانکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں یہ اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک کے سوا کوئی خالق نہیں بن سکتا کوئی حاجت روا نہیں بن سکتا کوئی مشکل کوئی شاہ نہیں بن سکتا اور وہ ایسے نہیں ہیں کہ ان پر کبھی موت نہ آئے چنانچہ مولانا نے بھی کہا کہ ان پر ابھی موت تو نہیں آئی کبھی موت آئے گی اس کے اندر ایسا علیہ السلات و السلام وہ بھی مراد ہیں تو معلوم ہوا کہ ابھی تک وہ ان پر موت نہیں آئی زندہ ہیں لیکن اس آیت کا مشتاق ہوں گے کہ ان پر بھی کبھی موت آئے گی تو جس پر کبھی موت آئے عبادت نہیں کرنی چاہیے اس کو نہیں پکارنا چاہیے اس آیا سے یہ ثابت ہوا اسی طریقے سے قرآن پاک میں آتا ہے سب بہمدی اس ذات پر بھروسہ رکھیے جو زندہ ہے جس پر موت کبھی نہیں آئے گی وہ سبدی اسی کی تصویر کہتے رہیے اور یہ پرانے مجید ہے اور فرما دو میں اللہ اللہ نہ آ کر اللہ اللہ اللہ کے سوا کسی اور کو یہ الہ نہ بنا اس کو پکار نہیں اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں کلو شائن خال کن اللہ وجہ ہر چیز وہ ختم ہونے والی ہے اس پر وفات آنے والی ہے وہ ہمیشہ زندہ نہیں رہ سکتی اس پر موت کا ذائقہ آئے گا قرآن کی آیا سے معلوم ہوا اس سے تو یہ معلوم ہے کہ اس وقت موت کا ذائقہ آئے گا وہ ہمیشہ اس کی زندگی نہیں ہے ایک وقت اس کی موت کا بھی ہے اور یہ تو عال سنت والجماعت کا ہے آپ کھلتے مبت کرتے ہیں موت کی جو آیاتیں ہیں آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو فٹ کر دیتے ہیں موت کا تو ایک خاص وقت مقرر ہے لیکن اس کے ساتھ آپ کی آیاتوں کا کوئی تعلق نہیں اب تک جو آپ پیش کرتے رہیں اس سے آپ ثابت نہیں کر سکتی آپ کا موقف آپ نے اپنے موقف کو دیکھا بھی نہیں ہے پڑھا بھی نہیں ہے کہ آپ کا موقف کیا ہے آپ کا موقف یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ وسلم کے جشد انسری میں حیات نہیں ہے نہیں ہے اور درود و سلام نہیں سنتے یہ سارا آپ کا موقع ہے لیکن آپ نے ایک ثبوت بھی اس پر پیش نہیں کیا اور باقی یہ قرآن مجید میں یا دوسری آیا جو کیا ہے کہ قیامت کے دن وہ زندہ ہوں گے تو اس زندگی سے مراد وہ قیامت والی زندگی ہے قبر والی زندگی کی نفی نہیں ہے قبر والی زندگی بھی ضرور ہے برزخ والی زندگی بھی ضرور ہے اور یوم یوب آسویا کے بارے میں آپ نے کہا ہے کہ یہ حال ہے اس وقت ان کو زندگی ہوگی پہلے زندگی نہیں میں مولانا سے بولتا ہوں پتہ نہیں آپ پڑھاتے ہیں یا نہیں پڑھاتے میرا آپ سے تعارف نہیں ہے جانی زید ان راہ کے آیا میرے پاس زید درا حال کے وہ سوار تھا معلوم تھا کہ مولانا کے پاس جب زید ہے تو اس وقت سوار ہو جا پہلے سوار نہیں ماشاءاللہ سمجھ نہیں ہے مولانا کہاں رہتے ہیں کس مدرسے میں پڑھاتے ہیں یا پڑھتے ہیں سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیسا حال ہے جو اب اس کی زندگی ہوگی پہلے نہیں آج آج آج عجیب ہے آج عجیب تماشا ہے تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ یہ پرانے مجید کی بہت سی آیات جو میں نے پیش کی ہے حضور علیہ السلات کی حدیث سے اس کی تشریح بھی ثابت کی ہے تفسیر بھی ثابت کی ہے اچھا اپنے کابر علماء دے اور اعلی سنت وال سے اس کے بارے بار حوالے نقل کیے ہیں کہ یہ حیات ہے اور یہ زندگی ہے جسد عنصری ہے اور قبر میں زندہ ہے یہ ساری چیزیں اور اسی طریقے سے اس حیا سے یہ جیسے آپ نے استدلال کیا ہے مرزا قادیانی نے بھی استدلال کیا ہے اور اس قسم کی یہ اجتہاد ہوتے رہتے ہیں اور یہ جب انسان خود ہی اتحاد کرنے شروع کر دے تو پھر اس متحد کے ساتھ انسان پہنچ جاتا ہے جو کسی کی بات نہیں مانتا اور اپنے بزرگوں سے تعلق اس کا ختم ہو جاتا ہے اور حالانکہ میں نے بہت سے حوالے پیش کیے ہیں اور یہ تصویر بلوۃ الحیران کے اندر اس آیات کی تشریح موجود ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ وہ خیبانہ بکار مراد ہے اگر زندہ مراد ہوں تو خیبانہ ان کو نہ پکارا جائے وہ نہیں سن سکتے اور یہ بلغہ صفہ بلغات الحران صفہ بامن آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی آیات میں بہت سی آیات جو آپ پیش کرتے رہتے ہیں حضرت نے فرمایا اس سے غیبانہ بکار مراد ہے <تصفح> مولانا نے بات ان غیر و کا جواب تو بن نہ سکتا تھا جو عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بات میں نے کہی کہ ابھی تک ان پہ موت نہیں آئی آئیں گے تو اموات کا فرد وہی وہ بن جائیں گے تو انہوں نے کہا جس طرح ان پہ موت نہیں آئی اب اشارہ کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمات اللہ بات تو یہ ہے جس پہ موت آ جائے عیسیٰ علیہ السلام پہ جب موت آ جائے گی وہ بھی اموات ہوں گے غیر و حیاء ہوں گے لیکن رسول اللہ پہ تو موت آ چکی ہے نا چونکہ موت آ چکی ہے اس لیے وہ غیر وحیاء کے بن چکے ہیں اور پورے قرآن کریم میں میں کے مقابلے میں آپ ایک بھی نہیں بتا سکتے دوسری سنیے مَيِّتٌ رسول وسلم کب پورا ہوا جب موت واقع ہوئی حضرت اب بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے आकर فرمایا بوسا دیا چہرہ مبارک کو تب تحیم و میتا سب صحابہ کا آپ کی موت پر اجماع ہو گیا یہ 640 صفا موجود ہے بخاری شریف کا دیکھیے میں حوالہ جب بھی کوئی پڑھتا ہوں تو میں کتاب سامنے لے کر پڑھتا ہوں میرے مقابلے میں ائے بیٹھے ہیں اپ مناظر مناظره کے اندر آپ کے پاس بیٹھے ہوئے یہ مولانا محمود امین صاحب ذرا ان سے پوچھ لیجیے مناظرہ کے اندر کاغذوں کو لے کر آدمی پڑھنا نہیں شروع کر دیتا مناظرہ کے اندر دلائف دلائف دیے شاہ شاہ سے لیں کہ نہیں پیش کی جائے میں ڈائریاں نہیں پیش رہا میں ڈائریوں کے ساتھ مستقل حوالے دیتا ہوں ہم لگاتے آپ کو یوں بولنا نہیں چاہیے آپ کو بھی مولانا بہتر نہیں ہے داری اب حضرت یہ امام بخاری ہیں صحیح بخاری کا صفحہ ہے صحابہ اکرام اجمعین کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت پر اجماع ہو جاتا ہے کتاب الآثوں سے کتاب الاثار میں صفحہ دو سو پندرہ ہے وہاں پر لفظ موجود ہیں کہ لوگوں سب نے کہنا شروع کر دیا کہ واقعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آ چکی ہے سب صحابہ کا اجمع ہو گیا کہ رسول اللہ کی روح مبارک آپ کے جسم انصری سے نکل چکی ہے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میت صحابہ اکرام نے سمجھا میت سمجھنے کے بعد آپ کو قبر کے اندر دفن کیا گیا سب صحابہ کا آپ کی وفات پر آپ کی موت پر آپ کے میت ہونے پر اجماع ہوا کسی ایک صحابی سے آپ ثابت کرتے ہیں کہ جس نے کہا ہو جی تین دن کے بعد چار دن کے بعد مہینے کے بعد سال کے بعد رسول اللہ قبر کے اندر پھر دوبارہ اسی طرح زندہ ہو جائیں گے اس جسم منصری کے اندر حیات پیدا ہو جائے گی سلاد نماز پڑھنے کی قوت اور طاقت پیدا ہو جائے گی کسی ایک صحابی سے بھی آپ ثابت نہیں کر سکتے میں نے قرآن کریم کی ایک آیت نہیں کافی <ساق> ساری آیات سے ثابت کر دیا اور متفر سے میں نے ثابت کر دیا کہ جسم کے اندر کوئی زندگی نہیں ہوا کرتی اور امت کا اجماع پیش کر دیا اس بات پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میت سمجھ کر دفن کیا گیا اور آپ آج تک میت ہیں جس طرح میں نے آپ کے سامنے الفدایہ و نہایا کا حوالہ پیش کیا اسی طرح ہدایا کے اندر موجود ہے کہ اليوم کا ماہ وزیہ آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک اسی طرح موجود ہے جس طرح آپ کو قبر کے اندر رکھا گیا تھا یہ صفحہ ایک سو ہے ہدایہ کا ہوا اليوم کا ماہ وزیہ جس طرح رکھا گیا تھا جس طرح اس وقت روح نکل گیا تھا اسی طرح آج بھی روح نکلا ہوا ہے جس طرح اس وقت جس طرح اس وقت جسم صحیح سالم تر و تازہ موجود تھا آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم بالکل صحیح تر و تازہ موجود ہے یہ میرے پاس ابو مشکات شریف ہے صفحہ تین سو اس کے اندر حضرت مائز اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے اس کے متعلق رسول اللہ قسم اٹھا کر فرماتے ہیں <تصفح> وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ إِنَّهُ أَلْعَانَ لَفِي أَنْهَارِ الْجَنَّةِ يَنْغَمِ سُف ہیں کہ وہ جنت کی نہروں کے اندر موجود ہے جنت کے اندر وہ موجود ہے جسم اس کا میت یہاں پہ پڑا ہوا ہے جسم کے اندر کوئی زندگی نہیں جو مولانا آپ کا اپنا دعویٰ ہے کہ اس جسم انصری کے اندر زندگی پیدا ہو جاتی ہے ایسا تعلق ہوتا ہے جس تعلق کی وجہ سے جسم کے اندر زندگی پیدا ہوتی ہے اس کا ثبوت نہ اب تک آپ دے سکے ہیں نہ کسی قرآن کی آیت سے ثبوت دے سکتے ہیں نہ کسی حدیث سے ثبوت دے سکتے ہیں نہ اجماعی امت سے ثبوت دے سکتے ہیں نہ کسی ایک ثبوت دے سکتے ہیں نہ امام ابو عنیفہ سے ثبوت دے سکتے ہیں آپ نے ایسا غلط مسئلہ کے اختیار کیا ہوا ہے خدا آپ کو کچھ اپنا خوف عطا فرمائے آپ کے دل میں اگر کچھ خدا کا خوف پیدا ہو جائے, تو اس قسم کا نظریہ کبھی اختیار نہ کریں. جام نوش کر لیا ابتا حضرت فاطمہ زہرا نے بالکل واضح کر دیا کہ اب میرا ابا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے اندر آپ کا ٹھکانہ ہے جسم مبارک آ کا بالکل صحیح سالم یہاں موجود ہے اور آپ کا روح مبارک وہاں موجود ہے وہ روح